دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرا جہاں تک مطالعہ کوئی بھی اسلامی بینک نہیں کوئی مزاربت کے اصول پر نہیں چل رہا ٹھیک ہے اب جب وہ مزاربت پر نہیں چل رہا اور ناجائز اور سود ہے تو سود کا ایک پیسہ بھی بے انتہا گنا ہے لہذا اس میں دلالی کرنا یہ ہے کہ کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے کرنا وہ گناہ سے نہیں بچے گا لہذا ایسی جو جائیداد ہیں ان کی دلالی بھی نہ کی جائے اور اس سے بچا جائے کو سدن بینک کے مسئلے میں تو خالے ستن سودی کاروبار ہے اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے تو شریک ہو جائے گا وہ اس سے بچا جائے